شہید اسلام ڈاٹ کام غالب و کلو صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبلیو ڈبلیو ڈبلو ڈاٹ من اسلام الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو ہر رسول و کلو منت دلیل نقلی جمالی آ جمی رسول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 اسی لیے پہلے کیا فرمایا میں کلو منت باپ پھر وم اشارہ کیا کہ عقل حلال کا بڑا دخل ہوتا ہے بے شک میں جاننے والا ہوں ساتھ اس کے کرتے ہو تم تمہارے اعمال میرے سامنے ہیں واضح امت ثمرائے دلائل ثمرائے دلائل اس کے دو معنی ہیں اور بے شک یہی طریقہ تمہارا طریقہ ایک ہے یعنی ملت اسلام ملت اسلام بے شک یہ طریقہ تمہارا طریقہ ایک ہے وہاں ربو کو حاصل طریق اس طریقہ کا حاصل کیا ہے کہ میں رب ہوں تمہارا بس ڈرو مجھ سے بس ڈرو مجھ سے ایک معنی تو یہی ہے کہ امت کا منع کیا کرو جی طریقہ کہ بے شک یہ طریقہ تمہارا طریقہ ایک ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ بے شک یہ جماعت تمہاری جماعت ایک ہے انبیاء کی جماعت کیا ہے ایک ہی جماعت ہے اصول میں برابر ہیں اور میں رب ہوں تمہارا پتہ درو مجھ سے پتہ کتہ ہو ہم راہم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 فی امر دین ہم اپنے دین کے معاملے میں اپس میں بین ہوں زبرا مختلف گروہ بن کر مختلف گروہ بن کر اختلاف کیا اب حال یہ ہے کہ ہر گروہ فارحون بے مال ہیں کا معنی پہلے کرو ہر گروہ خوش ہے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 آیا سب کیا گمان کرتے ہیں عذاب نہ آنے سے عذاب جو جلدی نہیں آ رہا تو کیا گمان کرتے ہیں عذاب نہ آنے سے انا ما کہ تحقیق وہ چیز ماں موصولہ ہے کہ امداد کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ اس چیز کے یعنی مال و اولاد میں بیان ہے ہم جو مال اولاد ان کو زیادہ دے رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھلائیاں مل رہی ہیں کیا مل رہی ہیں بھلائیاں مل رہی ہیں ہم نیک لوگ ہیں اللہ ہمارے اوپر راضی ہے اور ہمیں بھلائیاں مل رہی ہیں غلط ہے یا سب ان کا گمان کرتے ہیں کہ و لہم الحمل خیرہ کہ ہم ان کو جلدی نیکیاں دے رہے ہیں بھلائیاں بلائے شروع بلکہ وہ نئی شو رکھتے یہ استدراج ہے یہ مساریت فی الخیرات نہیں یہ کیا ہے استدراج ہے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے باقی مسارین فی الخیرات یہ ہیں ان کے اوصاف دیکھو مسارین فی الخیرات کے اوصاف جو نیکیوں میں دوڑتے ہیں اچھائی میں سبقت کرتے ہیں مصارین خیراتے ان کے اوساف بے شک جو لوگ کہ من خشیات ترب مشکل اللہ کی حیبت سے ڈرنے والے ہیں بے شک جو لوگ کہ اپنے رب کی حیبت سے ڈرنے والے ہیں صفت نمبر ایک ولزین صفت نمبر دو اور جو کہ اپنے رب کی ایتوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں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 الائے کا یسار خیرات یہی مسارین انف الخیرات ہیں اور یہی لوگ لہ سابق ان خیرات کی طرف دوڑ رہے ہیں نیکوں کی طرف آگے فرمایا لان کل شفقات خدا بندی ہم جو تمہیں امال کی تکلیف دے رہے ہیں نا غس کے مطابق یہ نہیں کہ تمہاری طاقت سے اونچی تکلیف ایسے نہیں شفقت خداوندی نئی تکلیف دیتے ہم کسی جی کو مگر موافق اس کی طاقت کے اور نزدیک ہمارے نام اعمال ہے تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں جو بولتا ہے ساتھ حق کے اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے بالقلوب فی بنفی ہمراتین ہے فرمایا یہ کیوں نہیں مانتے اس لیے کہ ان کے دل ہیں جہالت کے اندر غبرام جہال ہے. یہ قرآن سے جہل ہیں بلکہ دل ان کے بیچ جہالت سے اس قرآن سے اور واسطے ان کے اعمال ہیں سبائے اس جہالت کے بھی ہم لہ علوم وہ اس کو ہمیشہ کر رہے ہیں ایک قرآن سے جہالت اس کے علاوہ بھی بدامالیاں ہیں عطاعدہ خزنہ مترفیم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 کد کانت آیات اللہ علیہ بے شک تھیں میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تمہارے اوپر پس تھے تم اپنی ایڑیوں کے اوپر پھر جاتے آ ایڑیوں کے اوپر ہو کفر کے اوپر مستقبری نبی حالے کے تکبر کرنے والے ہوتے تم ساتھ اس قرآن کے یعنی قرآن, قرآن کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے تھے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 اور قصے کے اندر یہی بکواس کرتے تھے قرآن کے بارے میں کوئی شاعر کہتا حضور کو اور قرآن کو شعر کہتا کوئی جادو کہتا کوئی, کہتا کوئی کہانت کہتا یہ ایک معنی سمجھ آ گیا ہے کہ دو معنی میں بیان کروں گا آسان ورنہ تفسیروں والوں نے بہت بڑے معنی کیے ہیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے مستقبرین بھی کا معنی میں کیا معنی کیا, معنی کیا ہے درا حالے کے تکبر کرنے والے ہوتے ساتھ کس کے قرآن کو نہیں مانتے سامتا حجرون قصہ کرتے ہوئے بکواس کرتے تھے تم قصہ کرتے ہوئے بکواس کرتے تھے تم قرآن کے بارے میں ایک معنی تو یہی ہے سامان تا کا دوسرا معنی جی لکھو قصہ کو سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے حضور کو پہلے قرآن کے بارے میں سا اسلام اور پہلے سامران کون تھے خود کافر پھر اب کے کس کی صفت بنا دی حضور کی قصہ گو سمجھ گئے وہ حضور کو سمجھتے تھے کہ کس سے کرتا ہے قصہ گو سمجھتے حضور کو چھوڑ دیتے تھے دے؟ بات دو معنی آسان ہیں افلم یدبر القول ارتفا موان خمسا یعنی پانچ چیزیں تھیں جو قرآن کے ماننے سے رکاوٹ بن سکتی تھیں پانچ چیزیں ایسی تھیں جو قرآن پر ایمان لانے سے رکاوٹ بن سکتی تھیں تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ پانچوں چیزیں بھی ختم ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے ارتفاع مبانی خمسا یہ پانچوں معنی ختم ہیں اور کرو جی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 جو کیا کہ مثال طور کوئی پہلے نبی کبھی نہ آتا آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک نبی کوئی نہ آتا اور انہوں نے کہیں سنائی نہ ہو نبی اور نیا نبی کھڑا ہو گیا ہو پھر بھی آدمی ذرا اجنبیت معصوب کرتا ہے یہ بات ہے یہ بھی نہیں پہلے نبی آتے رہے حضور کوئی انوکھے نبی نہیں ہیں یا آیا ہے ان کے پاس وہ رسول کہ نہ آیا تھا ان کے باپ دادا ہوں کے پاس کے ادھر آئے خود اسمیل علیہ السلام آئے مکے کے اندر ام لم یار کو رسول احم یہ تیسرا معنی بھی کیا ہے مرتفی ہے تیسرا معنی یوں بن سکتا تھا کہ حضور افغانستان سے گئے ہوں کیا حضور کہاں سے گئے ہوں اور پشتو بولتے ہوں پھر بھی ڈر جاتے کہ کون آیا ہے کہیں سے آیا ہے زبان اس کی انوکی ہے حالانکہ حضور وہاں کے تھے یا نہیں تھے جانتے تھے حضور کو تیسرا معنی مرتفع <تصفح> ہے کہ حضور کسی دوسرے ملک سے نہیں آئے غیر زبان نہیں ہیں جانتے ہو عملہ یا رکھو یا نئی پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو واسطے اس کے انکار کرنے والے ہیں یا اس کو اجنبی سمجھنے والے ہیں جنا چوتھا معنی بھی مرتفع ہے یا کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے بظاہر تو مجنون کہا لیکن سوچ سمجھ کے بعد پتہ چل گیا کہ مجنون نہیں بل جا بالحق یہ کتنی معنی مرتفع تھے جی چار پانچواں آگے آئے گا بل جا بالحق یہ مقتضی ایمان نمبر ایک مبان مرتبے ہیں اور مقتضی ایمان بھی پائے جاتے ہیں پہلا مقتضی کیا ہے بلکہ لے آیا ان کے پاس حق بات تو حق بات کا تقاضا کیا ہے وہ مانا جائے نا دے. اور اکثر ان کے حق کو نہ پسند کرتے ہیں اور غریب اتباع کرتا حق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 قرآن پاک میں ان کے لیے نصیحت ہے قرآن میں ان کے لیے کہا ہے نصیحت بلکہ کے لائے ہیںم ان کے پاس نصیحت ان کیس وہ اپنی نصیحت سے اراض کرنے والے ہیں ام تصالحم خر جان یہ پانچواں معنی مرتفع ہے ڈبلو نمبر پانچ لکھ شہید اسلام پانچواں معنی بھی مرتفع ہے وہ کیا ہے کہ حضور ان سے کوئی معاوضہ لیتے تھے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 یہ تیسرا مقتضی ہے اور بے شک آپ تو بلاتے ان کو صراط مستقیم کی طرف اب دیکھو جی پانچ معنی مرتفع اور تین مقتضی موجود تین مقتضی کہ موجود تو ان کو ایمان لانا چاہیے یا نہ لانا چاہیے لیکن یہ حال ہے و انزین اللہ خلاصہ حالت یہ ضدی ہے بے شک جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو وہ, وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں یہ حالات مشرقین کا خلاصہ ہے بلا رحم نا ہم اناد ان کی ضد و اناد کا بیان اور اگر رحم کریں ان پہ اور کھول دیں وہ تکلیف جو ان کو ہے اب کہا وغیرہ آیا تھا لا لجو البتہ ڈٹ جائیں گے اپنی سرکشی کے اندر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 پریشانئیںالی پمستکو پس نہ تو دبے توازو کی پس نہ تواز ہوتی اپنے رب کے لیے اور نہ دل سے گڑ گڑائے عطا فتح یہاں تک کہ جب کھول دیں گے ہم ان کے اوپر دروازہ صاحب عذاب سخت کا یہ عذاب ہوگا فوق العادت پہلے عذاب آدھی بھیجے نہ سمجھے اب عذاب کون سا بھیجیں گے پھوکل عادت آسمان سے پتھر بھرسیں غرق ہو جائیں زلزلہ آ جائیں عذاب کا دروازہ کھولیں گے عذاب سخت کا تو اچانک وہ نا امید ہونے والے ہوں گے واہ ولزی یہ میرے عزیز اس صورت کا دوسرا حصہ شروع ہے اب پہلا حصہ ختم ہوا دوسرا حصہ دلی لکلی نمبر ایک وہی وہ ذات ہے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 بلکہ کہتے ہیں مشرق مصلو کے کہ پہلے لوگوں نے کہا کیا کہتے ہیں کیا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی ہڈیاں کیا ہم یقیناً اٹھائے جائیں گے البتہ تاکہ وعدہ دیے کہ ہم اس کا اور ہمارے باپ دادا پہلے سے نہیں یہ مگر بے بات باتیں پہلے لوگوں کی خلاصہ کیا کہ کس کے منکر ہیں جی بعض کے قیامت کے منکر ہیں پلے من الفل اور دلی جی دلیل اقلی اطرافی نمبر دور آپ فرما دیجئے کس کے ملک میں ہیں زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے اگر ہو تم جانتے عنقریب کہیں گے اللہ کے لیے اعتراف کیا نا آپ فرما دیجئے کہ پتہ نہیں سمجھتے تم آگے دلیل لیے اعترافی نمبر کتنی دی. آپ فرما دیجئے کون رب ہے سات آسمانوں کا اور رب ہے عرش بڑے کا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 نہیں دی جا سکتی کوئی دوسرا کوئی نہیں بنا دینے والا اگر ہو تو جانتے سیقولون علی اللہ آپ فرما دیجئے پھر کیا کیوں کر جادو کیے جاتے ہو باللہ کنا بالحق زجرائے بلکہ لائے ہیں منقض حق با اور بے شک وہ جھوٹے ہیں شر کر کے وہ کیسے جوڑ بولتے ہیں اگے آ رہا ہے مت تاخذ اللہ من نہیں بنایا اللہ نے اولاد کو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 اگر یہ بات ہوتی شرکت کی تو اس وقت البتہ تقسیم کر لیتا ہر معبود اپنی مخلوق کو سمجھے تو مخلوق ایک خالق کی ہوتی یا مختلف خالق ہوتے ایک تو مخلوق کو تقسیم کر لیتے ہزار و ہزارو پھر تقسیم کے بعد لڑتے یا نہ لڑتے ایک دوسرے کے ساتھ بالا علا اور البتہ لڑی کرتا بعض ان کا اوپر بعض کے حملہ کرتے ہیں سبحان اللہ خلاصہ یہ ہے کہ پاک اللہ اسی کے بیان کرتے ہیں وہ عالم الغیب و ہے بلند ہے ان معبودوں سے جن کو شریک ٹھہراتے ہیں رب امات یعنی تلقین دعا تلقین دعا بھی ہے تخویف دنوی بھی, بھی ہے آپ فرما دیجئے کہ اللہ خود تلقین کر رہے دعا کی اے میرے رب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 آپ ان کے مقابلے میں آسن طریقے میں تبلیغ کریں طریقے تبلیغ دفاع سات اس طریقے کے کہ وہ بہتر ہے ان کی برائی کو سیاح کفار ملت کی برئی کو وہ بدزبانی زبانی کریں تکلیف دیں ہم خوب جانتے ہیں ساتھ اس کے, کے بیان کرتے ہیں تیرے خلاف بقرب علاج غصہ اگر کبھی آپ کو حسہ آ جائے تو غصہ شیطان دلواتا ہے تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں شیطان سے علاج غصہ کہ تے میرے رب پناہ پکڑتا ہوں ساتھ تیرے شیطانی وساوے سے اور پناہ پکڑتا ہوں ساتھ تیرے اے میرے رب اس سے کہ حاضر ہوں میرے پاس اے میرے عزیز یہ بعض بچے لے آتے ہیں کہتے ہیں نا ان کو جن ہیں بھوت ہیں سحر ہے تو یہ دعا پڑھ کے دم کر دیا کریں کل کا لاز چھوڑ دیں رب اعوذ ذو بے کا مینا مزاحتی شیاتی واؤ ذو رب آئی یا یہ جنات کے لیے پڑھ دیا کریں اور دم کیا کریں حتائز الموت پرمایا اب تو یہ غفلت میں ہیں فار کس میں ہیں غفلت جہالت مخالفت یہاں تک کہ جب آتی ہے ایک ان کے کو موت تخویف ہے برض ہے آتی ہے کہ ان کی موت تو کیا کہتا ہے رب ربر جو میرے رب لوٹاؤ مجھ کو دنیا کی طرف یہ برزہ کے حالات دیکھتا ہے عذاب لال لی کہ میں عمل کروں نیک بیچ اس دنیا کو جس کو میں چھوڑ آیا کل اللہ کی طرف سے رد ہوتا ہے مطالبے کا کلّا کل کے نیچے چلے کو رد ہے مطالبہ ہرگز نہیں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 انجام مومنی میں وہ شخص ہوں گے ہلکے ہوں گے امال یا پلے پر یہی وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو جہن میں ہمیشہ رہیں گے پلے خالی سے مراد یا بالکل خالی کیا یعنی ان کے اندر ایمان بھی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 کالے ہوں بچ آگے یو کال و لہم مقدر ہے ان کو کہا جائے گا کیا نہ تھی ایتے میری پڑھی جاتی تمہارے اوپر پس تھے تم ان کو جٹلاتے کالو اقرار جرم کہیں گے ہمارے رب غالبی ہمارے اوپر ہماری بد بختی اور واقعی ہم قوم گمراہ تھے بھائی اقرار جرم ہوا نہیں رب بنا اخرجنا درخواست اخراج اخراج کی درخواست کریں گے اے ہمارے پروردگار نکالو ہم کو اس سے پس اگر ہم لوٹیں تو ہم ظالم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک صوفی جخ مارو اس کے اندر ایک سعود منا جخ مارو جلیل ہو جاؤ اردو میں بھی جخ کہتے ہیں جخ مارو اس جہنم کے اندر میرے ساتھ بات نہ کرو ان کان فریقون صباب عذاب تمہیں عذاب کیوں مل رہا ہے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 یہاں تک کہ بھلوا دیا ان کی مذاق تم کو میری یاد اور تھے تم ان سے ہنستے آ مومنین کو دیکھتے ہنستے کہ دہشت گرد جا رہا ہے داڑھی والا جا رہا ہے بے شک میں نے بدلا دیا ان کو آج کے دن بس اس کے کہ صبر کیا انہوں نے الفائزون بدلہ یہ ہے کہ بے شک وہ کامیاب ہونے والے ہیں کالا کم لب تم شدت قیامت قیامت کی ہالناک اتنی سخت ہوگی کہ قال اللہ فرمائیں گے وہ مجرمو کتنی ٹھہرے تھے تم زمین کے اندر عدد سالوں کے تو کہیں گئے مجرم ٹھہرے تھے ہم ایک دن یا کچھ دن پر سوال کر اے اللہ ملائکہ کا سے آ دین سے مراد کون ہے شمار کرنے والے ملیکا کالا فیصل خدا بندی اللہ فرمائیں گے نہ ٹھہرے تو مگر تھوڑی مدت کاش کہ تم اس وقت جانتے دنیا کے اندر جانتے کہ دنیا فانی ہے آفا حسب تم زجر کیا پس گمان کیا تم نے کہ انما خلق نا کہ سوائے اس کے سوائے پیدا کیا ہم نے تم کو خالی از حکمت ابس منا بے فائدہ خالی از حکمت اور بے شک تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے پتہ الحق یہ سمرا ہے جی ثمرا جمی دلائل پس عالی شان ہے اللہ جو بادشاہ برحق نہیں کوئی معبود مگر وہی مالک ہے عرش کریم کا وہ من یاد و تخفیف اخروی اور جو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں کوئی دلیل واسطے اس کے ساتھ اس کے یقین جانئے کہ حساب اس کا نزدیک رب اس کے ہے ان نہ ہوتا شان یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوں گے کیا کافر قیامت کے دین